وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی بڑا بوجھ ہوگا